أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يس اذنك عن السحر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفروا به والمفسد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعذبوكم عن دينكم ان استطعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك ابطت اعمالهم في الدنيا والاخره فاولئك یس النا کا انشاح الحرامی کالم وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں اس کے اندر لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں یعنی حرمت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور کہہ دیجیے کی تعالم کی اس میں لڑنا بہت بڑا ہے وہ فبد البیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا کفردی اور اس کے ساتھ کفر کرنا بلمست الحرامی اور مستد حرام سے روکنا و اخراج و اہلی ہی منہ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اخبار و عمد اللہ, اللہ, اللہ کے یہاں زیادہ بڑا ہے فتنا تو اکبر و من القل اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے لونا کم اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یادو کم اندین کم انتح یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں کم اندینی ہی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے وَهُوَا قَافِرٌ اس حال میں کہ وہ قافر ہی ہو فَأُولَائِكَ حَدْتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارِ اور یہ لوگ آگ والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یس آلونا کا انشہر الحرامی فثال ان کی ظلقادہ ظولحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے ہیں غرمت والے ان کو اشہور زرم کہا جاتا ہے حجرت الضحاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان زمانہ زمانہ اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب زمین و آسمان پیدا کیے تو بنایا تھا یعنی ابتدائے دنیا سے زمانے کی اللہ نے جو ترتیب رکھی وہ واپس لوٹ آئی ہے پہلے لوگ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے لیکن اس سال حرمت والے مہینے اسی ترتیب سے تھے سرمایا سال بارہ مہینوں کا ہے اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں سلاس المسوال تین مہینے مسلسل آتے ہیں ذلقادہ ذوالحجہ اور محرم بین جمادہ و راجا بزر اللہ بین جمعہ و شاہبان اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمعہ خانیا اور شعبان کے درمیان ہے یہ چار مہینے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں خون ریزی کرنا لڑائی کرنا یہ حرام ہے جنگو جدار اللہ تعالی نے ان مہینوں میں منع کیا ہے جہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے حتہ کہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ڈاکو وہ بھی راہدنی سے باز آ جاتے رک جاتے ان حرمت والے مہینوں کے احترام کی وجہ سے آج تو ہمارے مسلمانوں کو نہ یہ پتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور نہ ہی اس بات کی کوئی خبر ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضہ کیا ہے جیسے باقی ایام گزارتے ہیں ویسے ہی حرمت والے مہینے گزارتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سال کے بارہ مہینے رکھے ہیں منہا ارباہ ان میں سے چار مہینے والے ہیں فلا تم تو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ظلم اپنے آپ پہ کرنا یعنی اللہ کی ناقرمانی والا کام کرنا یہ تو سارا سال ہی حرام ہے ناجائز ہے لیکن حرمت والے مہینوں کو خاص کر کے کہا فلا تزلی مفی صاف یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ذو القاعدہ ذوالحجہ اور محرم اور رجب تو ان میں اپنے آپ ہاں پر ظلم نہ کرو کیونکہ یہ مہینے عزت والے حرمت والے احترام والے ہیں تو ان کے احترام کی وجہ سے ان مہینوں میں نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے اور برائی کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے وقت کی وجہ سے جگہ کی وجہ سے شخصیت کی وجہ سے کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے اب مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج امہات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو کہا لس تننا تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو لہذا تمہارا جو عمل ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ بہتر ہونا چاہیے کیونکہ نیکی کا اجر بھی تمہیں زیادہ ملے گا برائی کا گناہ بھی زیادہ ملے گا میقر الم کن اللہ وسل فالحا اللہ کی فرما بردار ہو جائے اللہ کے رسول کی فرما بردار ہو جائے نیک صالح اعمال کرے لوسی ہا اجرا ہا ہم اس کو اجر دو مرتبہ دیں گے باقیوں کو ایک مرتبہ امہات ہاتھ ام کا چونکہ مقام و مرتبہ زیادہ ہے اجر دو مرتبہ اور میں یہ عتیم القرنا جو واضح فحاشی والا کام کرے گی جو لاحل عذاب وغیر اس کو عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا رتبہ شخصیت کا زیادہ ہونے کی وجہ سے اجر زیادہ شخصیت کا رتبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ بھی زیادہ ایسے ہی جگہ کی فربت جگہ کی اہمیت شرعی طور پر اگر ہو تو اس میں بھی نیکی اور گناہ دونوں کا بدلہ زیادہ ہو جاتا ہے حرم مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ کے برابر اظہر ہے جگہ کی وجہ سے اجہر میں اضافہ مسجد نبی ہے ایک نماز پڑھیں ہزار کے برابر اظہر جگہ کی وجہ سے ثواب میں اضافہ اور حرم کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے میں یورد کی ہی بھی الحاد جو یہاں پہ الحاد کا ارادہ کرے ارادہ الحاد کرنا بڑی دور کی بات ہے صرف ارادہ کر لے نو من عذاب دی ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے اور جہاں مرضی آپ رہیں ارادہ اگر کچا ہو تو لکھا ہی نہیں جاتا پختہ ارادہ بندہ کر گناہ کا تو لکھا جاتا ہے نیکی کا ارادہ کرے تو اجر لکھا جاتا ہے برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا اور برائی کا اگر ارادہ پختہ کر لے عزم مسمم کر لے پھر بھی ارادہ کرنے کا گناہ ملتا ہے برائی کرنے کا نہیں لیکن حرم میں اگر کوئی الہاد کا ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں اس کو دردناک آداد دیں گے کیوں جگہ کی حرمت ہے جگہ کی اہمیت زیادہ ہے تو اس جگہ میں نیکی کا اجر بھی زیادہ برائی کا گناہ بھی زیادہ ایسے ہی وقت وقت کی اہمیت کی بنا پر نیکی اور بدی کے سلے میں اضافہ ہو جاتا ہے نیکی کا سلا بھی زیادہ ملتا ہے برائی کا سلا بھی زیادہ ملتا ہے تو حرمت والے مہینے یہ احترام کے مہینے ہیں ان میں اگر کوئی آدمی برائی کرے تو اس کا گناہ زیادہ ہے نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے تو زلقاد اب شروع ہو گیا ہے یہ تین مہینے مسلسل حرمت والے ہیں رمضان کا لوگ حیا کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے بڑا بابرکت ہے تو کئی گناہوں سے رک جاتے ہیں روزہ نہ بھی رکھیں پھر بھی وہ میوزک اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے لوگ بچنے کی کوشش کر اس کی رمضان کی اہمیت ذہن میں ہے لیکن حرمت والے مہینوں کی پہچان ہی نہیں اہمیت کا علم ہی نہیں رمضان المبارک حرمت والا نہیں ہے رمضان کا مہینہ اس کی برکتیں اس کی خیر اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ لیکن وہ حرمت والا نہیں ہے یہ ذلقاعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے احترام والے ہیں ان کا احترام اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے مسلمانوں پر بھی فرض کیا ہے جاہلیت کے لوگ بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے اب ہوا یوں کہ دو ہجری رجب کے مہینے میں ایک بکوا ہوا کہ مسلمانوں نے کفار کے ایک کافلے پر حملہ کیا تو اب کافروں نے سوال اٹھا دیا کہ بتاؤ حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں تمہارا دین کیا کہتا ہے کیونکہ جاہلی معاشرے میں بھی ملت ابراہیمی کی یہ بات موجود تھی دین ابراہیم کی یہ بات کہ حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کرتے اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے سانہ دیا کہ تم نے رجب کے مہینے میں جنگ کر کے اس کی حرمت کو توڑا ہے یہ سالون کا انشہر الحرام کتال ان کی وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کل قل کہہ قل دیجیے کتال ان کی کبیر اس میں قتال کرنا کبیرا گنا ہے بہت بڑا جرم ہے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا جہاد کرنا لڑائی کرنا اور ساتھ ہی فرمایا وہ فرطون صبی اللہ اللہ کے راستے سے روکنا وہ کفرل بھی ہی اللہ کا کفر کرنا وسجد الحرامی مسجد حرام سے روکنا لوگوں کو وہ راج اہلی ہی من اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اخبار اللہ یہ جو چار جرم تم کرتے ہو یہ حرمت والے مہینے میں شکار کرنے سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیا گل سکھنا تو اکمرو منل قتل اور سکھنا یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے پانچ چیزیں اللہ سبحانہ ہوا سا نے گنوا دی انہوں نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا تھا کہ تم نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے ایک تو پہلے بول عروماتوں کی صاف پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرمتیں بدلا ہے اگر کافر حرمت والے مہینے کا احترام کریں گے تو تم نے کرنا ہے اگر وہ احترام نہیں کرتے تو پھر تمہارے اوپر بھی اس کا احترام کرنا واجب نہیں ہے یعنی کافر ظول قرضہ میں ذوالحجہ میں محرم میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو اب مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہیں جی حرمت والا مہینہ اور کافر مسلمانوں کو مار پیٹ کے چلے جائیں نہیں بلحروماتوں کے ساتھ حرمتیں بدلہ ہیں اشہر الحرام بشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے تو جو حرمت والے مہینے میں زیادتی کرے اس کو حرمت والے مہینے میں جواب دینا یہ جائزہ ہے تو اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے فرمایا تم غربت والے مہینے کے بعد کے اندر قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو ہاں اس میں لڑنا یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہ انہیں روکنے کے لیے لڑنا جائز ہو جائے گا وہ کیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا اور فتنہ بھی پا کرنا فتنے کو ختم کرنے کے لیے حرمت والے مہینے میں بھی جہاد ہوگا اب وہ پاک آرمی لگی ہوئی ہے نا راجگال کے علاقے میں آپریشن کرنے کے لیے کیوں فتنہ ہے بس فتنا تو اچھو من القتل فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے فتنے کی سرکوبی کے لیے حرمت والے مہینوں میں بھی اتحاد و قطاع کیا جائے اور فرمایا والا یا کم ہتا یا ردو کم اب مسلمانوں کو کتاب کیا ہے کہ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے ہتہ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں کافروں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ دیں جب تک مسلمان اسلام پہ قائم ہے کافر بہانے بہانے سے لڑتے رہیں گے لڑائی کا بہانہ کوئی بھی بنا لیں مقصد اسلام کا خاتمہ ہے ولاقلونا کم اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے ہستہ یا ردو کم ان کم انتو کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو تو اگر کافر اس بات کی طاقت رکھیں کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں اسلام سے پھیر دیں تو وہ یہ کام کر کے ہی دام لیں گے پمن یا کم اندینی ہی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا فیامت واخر ان اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت آئی فرائی کا ابھی تک احمال اُن دنیا تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے جو آدمی مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں کفر کو چھوڑ کے بندہ مسلمان ہو ال اسلام ہو یا قبلہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسلام چھوڑ کے اگر کوئی کفر اختیار کرے تو کفر اس کے پچھلے سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے ابھی تک فی ہوں پھر دنیا و ہاں کوئی آدمی ارتدا اختیار کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلمان ہونے کے دور میں سابقہ اسلام کے دور میں اس نے جو نیکیاں کی وہ نیکیاں اس کی برقرار اور باقی رہیں گی ایک صحابی مسلمان ہوئے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاہلیت میں میں نے نیکیاں اچھے آ بھی کیے ہیں اسلام تو یہ دنوں ماں کا قبلہ ہو پچھلا سارا کچھ ہی صاف کر دیتا ہے تو وہ میرے پچھلے دور کی نیکیاں آپ نے فرمایا افلنتا علامہ جاہلیت میں بھی جو توں نے نیکیاں کی ہیں تیرے اسلام کے بعد وہ نیکیاں تیری برقرار رہیں برائیاں اسلام ختم کر دیتا ہے تو اگر ارتداد کے بعد کوئی بندہ دوبارہ مومن ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی اسلام والی جو نیکیاں ہیں وہ قائم دائم اور برقرار رہے ہیں اور دنیا میں اس کے ساتھ ارتداج مرتد ہونے والا اس کے ساتھ سلوک وہ کافروں والا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل الدین ہُو جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دو ارتداج کی سزا قتل ہے اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا ارتداد اختیار کر لینا یہ حقیقت میں اسلام کی توہین ہے اور یہ جرم محاربہ کے اندر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے زمرے میں آتا ہے اس کی سزا قسم ہے اور جب کوئی آدمی مرتب ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دخل نہیں کیا جائے گا اس کی مسلمان اولاد اس کے مال کی بارش نہیں بنے گی لا یار مسلم کافر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کافر کا کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا اسی طرح اس کا جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ارتدار کی وجہ سے فولا کا ابھی تک آگانہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے فولا اصحاب فاگنار اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ ددینہ آمانو وہ لدینہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدی سبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اولا اکا یا جو رحمت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان اللہ دینہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان مرکب ہے گیارہ کاموں کے مجموعے کا نام ہے گیارہ کام کوئی بندہ کرے تو مومن بنتا ہے وہ گیارہ کام کیا ہے تو رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مالے غنیمت پہ سے ادا کرنا نبیوں رسولوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ کل گیارہ کام ہیں حدیث جبریل اور حدیث وقف عبد القیض ان دونوں کو ملا لیں یہ گیارہ کام ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ گیارہ کام جو بندہ کرے پھر ولدینہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ایمان بھی لے آئے اور ہجرت کی ہجرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعلی کی خاطر اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا یہ ہجرت ہے اللہ کے دین کی خاطر اپنا علاقہ اپنا وطن اپنا گھر بار الرد جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المحاجر اللہجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے یہاں سے مہاجر سے مراد یہاں پہ وہ مہاجر ہے جو اپنا گھر اپنا وطن دین کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے دین پر قائم رہنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے وَجَاهَدُ فی اللہِ, اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا جہاد سے یہاں مراد قتال ہے کیونکہ پیچھے سارا ذکر قتال کا ہی ہو رہا ہے قتب اور اللہ کی راہ میں انہیں جہاد یعنی قتال کیا لڑے اللہ کے راستے میں اولا یر جو رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اب لوگ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے واہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے لیکن یہ رحمت ہوگی اس کے لیے جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے گا امیدوار ہوگا تو رحمت ملے گی اور امیدوار ہونے کے لیے ضروری کیا ہے پہلے نمبر پر ایمان پھر ضرورت پڑنے پر ہجرت ضرورت پڑنے پر جہاد کی شبیر اللہ ایمان بنیاد ہے اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ فرماتے ہیں بھی من اشا میرا عذاب جس کو میں چاہوں اسے پہنچے گا وہ رحمہ کی بات اللہ لیکن میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے یہ جو وسیع رحمت ہے نا قیامت کے دن اللہ کی یہ وسیع رحمت خاص ہوگی کس کے لیے میں عنقری اس وسیع احمد کو خاص کر دوں گا لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یس کا جو ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے گناہوں سے بچنے والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یا جی دونوں حمتوں پر انڈولپک جس کا توہرا کو انجیل میں اللہ نے سسکرا بھی کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اللہ سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کاموں کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملے گی جو وسیع رحمت ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں پر ہی رحم فرماتا ہے قیامت کے دن رحمت خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہجرت بھی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یرجونا رحمت اللہ جو اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں وَل غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے غفور اور رحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے صفاتی نام ہیں غفور بہت زیادہ بخشنے والا رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ کا بخشنا معاف کرنا اللہ کا رحم کرنا انسانوں جیسا نہیں اللہ کی رحمت بھی بڑی بسی ہے نو بھی بڑی بسی ہے وہ آدمی بڑا مشہور واقعہ ہے آیا مسجد ندی میں کونے میں بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا صحاب رام اس کو ڈانٹنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور کہا کہ اس جگہ پر جہاں اس نے پیشاب کیسے گرا دو جگہ پاک ہوگی اس کو دیہاتی جس نے وہ پیشاب کیا تھا اس کو بلا کے کہا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں پیشاب مسجد میں نہیں کرنا پیار سے اس کو بات سمجھا دی اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہتا ہے اللہ مرحم و محمد ولا ترحم عنا احدا الہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر ہمارے ساتھ اور کسی پہ رحم نہ کرتے اور باقی تو سارے اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان <سؤال> کہتا ولا <سؤال> یہ تھا سیدھا چھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ تو نے وسیع کو تنگ کر دیا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اپنے لیے میرے لیے رحمت کی دعا کر یہ تو نہ کہ باقیوں پہ رحم نہ کر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے مخلوق کی سوچ اور تصور سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے یہ انسانوں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں غفور رحیم بندوں کا نام رکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی یہ رکھا ہے وبیل مینینا روفن رحیم مومنوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے اور رحیم بڑے مہربان ہیں رحم کرنے والے ایسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو لطفہ ہم سے پیدا کیا فج اللہ سمی اس کو شمی اور بصیر بنایا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے شنی بصیر سننے والا خوب اچھی طرح سے اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا سب کچھ سننے والا اور خوب دیکھنے والا اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ نے یہ صرف مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام وہ صفات جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہیں وہ نام لفظ عبد لگائے بغیر مخلوق کے رکھے جا سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اللہ کا نام ہے نا آیت کرسی میں کیا پڑھتے ہیں بحبل علی العظیم اللہ علی بھی ہے عظیم بھی تو علی اللہ کا نام ہے عظیم بھی اللہ کا نام ہے مخلوق کا نام رکھا جا سکتا ہے اگر یہ نام رکھنا غلط ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرتے تھے غلط ناموں کو آپ تبدیل کرتے تھے تبدیل نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو صفت خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے خالق نے وہ صفت مخلوق کے اندر بھی رکھی ہے وہ نام مخلوق کا رکھا جا سکتا ہے عبد لگائے بغیر بھی عبد العلی یہ بھی ٹھیک ہے اکیلا علی یہ بھی صحیح ہے عبد الغفور بھی ٹھیک ہے غفور بھی صحیح ہے عبدالرحیم بھی ٹھیک ہے اور اکیلا رحیم نام رکھنا بھی ٹھیک اور درست ہے ہاں اللہ تعالی کا علی بلند ہونا مخلوق کے علی ہونے جیسا نہیں اللہ تعالیٰ کا عظیم ہونا مخلوق کے عظیم ہونے جیسا نہیں اللہ کا سمیع و بصیر ہونا مخلوق کے سمیع و بصیر ہونے جیسا نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیح نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعین بھی نہیں کرتے اور کیفیت بھی بیان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی شوفیت. God bless you. God